تو ان کے اور تھوڑی سی توضیحات الوہاب جلا جلال و کے ساتھ اس کے معنیٰ کیا ہے کسرت کے ساتھ ہمیشہ بلا انقطا عطا و احسان فرمانے والا اس کے معنی یوگے نے الحاب جلا جلال الکسرت کے ساتھ ہمیشہ بلا و احسان بلا عطا و احسان کے ساتھ عطا کرنے والا یہ دونوں کی